شہید اسلام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق اسلام رابط سورہ لوب پہلی صورت میں تخویف وقر تھی اس میں تخویف دنیاوی کا تفصیلی نمونہ ہے نیز ہاسپ سابق سلیحا کے ملبیا صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ تبلیغ لو علیہ السلام نمبر دو انکار و انعد قوم نمبر تین استحصال کپار کا نمونہ استحصال کہتے ہیں بے کنی کو جڑ سے نکال دینا اور تبلیغ لو علیہ السلام کے ضمن میں درائل اقلیہ بھی آئیں گے انا ارسلنا لوہا دلیل نقلی نوح علیہ السلام میرے محترم نور علیہ السلطل یہ ملک عراق کے اندر کوفے کا شہر ہے جو کوپا تو وہاں حضرت رہتے تھے پہلے بھی پڑھ چکے ہو وفارتنور تو فارتنور میں, میں میں نے ایک قول کا پیش کیا تھا کہ کوفے کے اندر کیا تھا یہی تنور تھا تو حضرت عراق کے اندر کوفے کے شہر میں رہتے تھے بے شک بھیجا ہم نے لو علیہ السلام کو طرف قوم اس کی کے ان ان زیر قوم کا یہ ان اور انہ جو ہے نا ان سے پہلے ہر جر کا مقدر ہوتا ہے کوئی مناسب حرف جر مقدر کر لوں یہاں با مقدر ہے بھیجا ہم نے لو علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بے ان بات کے ان قوم کا خبردار کر اپنی قوم کو اپنی قوم کو جا کر خبردار کر ڈرا خبردار کر پہلے اس کے کہ آج یا ان کے پاس حساب دردناک تو حضرت نے تعمیر حکم کی کال یا قوم تعمیر حکم اور تبلیغ لک فرمانے لگے آئے میری کام بے شک میں واسطے تمہارے نظیر مبین ہوں ان تفسیر انداز میں جس سے خبردار تم کو کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ عبادت کرو فقط اللہ کی نمبر بد تکو سے ڈرو وا دیو میری فرم برداری کرو نمبر تین آ یغفر فر من مل جنوب یہ کام کرو اور اس کا ثمرہ اچھا حاصل ہوگا بخشے گا اللہ واسطے تمہارے گناہ تمہارے اور تمہیں بغیر عذاب کے مہلت بھی دے گا زندگی اچھی گزر جائے گی تمہاری اور موخر کرے گا تم کو ایک میاد مقرر تک مرتے دم تک عذاب نہیں دے گا انجل اللہ راجا تم ہے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 علیہ السلام اللہ کے آگے فریاد کر رہے ہیں قال رب ان قومی لے لوں حال پیش خدا حکایات حال پیش خدا اللہ کے آگے اپنے حال کی حکایت کر رہے ہیں فریاد کر رہے ہیں عرض کیا ہے میرے پروردگار بے شک میں دعوت دیتا رہا اپنی قوم کو لئے بن رات کو بھی اور دن کو بھی یا لکھ لو تعمیم اوقات تعمیم اوقات رات بھی دن بھی پلم جزے دھم دی اناد قوم میں قوم کو اپنی طرف بلاتا ہوں بھاگتے مجھ سے اپنی طرف بلاتا ہو <سؤال> نہیں. W, w, w. ان کے جمع پڑھو مالی جاتا کے پیچھے کہ وہ بھی وہی وہ اب بہابی کا مان ہی نہیں آتا ان کو مطلب نہیں آتا آخر زبردستی کر کے وہ لے آئے جمعہ پہ جمعہ میں میں نے تقریر کی بھائی ہم اہل سنت وال ہیں سنی ہیں ہمارا یہ مسئلہ کا ہے واضح کیا وہ کہ وہ تو سن لیا میں تو بھولا ہوا تھا میں تو اس کو بہت ہی سمجھتا تھا وہ اتنے جاہل ہوتے ہیں کچھ پتہ ہی اب نماز میرے پیچھے پڑھتا ہے ٹھیک ٹھاک اور بہت ہی وہاں مولانا محمد علی جلند رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے دو عورتیں لڑ رہی تھیں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہی تھیں ایک عورت نے کہا تیرے منہ میں سور سورزیر کو سور کہتے ہیں پنجابی اور دوسری کہنے لگی تیرے منہ میں وہابی تیرے منہ میں وہابی نے کہا وہابی کیا بلا ہوتی ہے وہ کے نا سو سور کا ایک وہابی ہوتا ہے ہو ہو ہو, ہو اتنی گالی دے دی کہ میرے منہ باپ یہ حالت ہے کہ مورانا محمد علی جلندری رحمت اللہ سناتے تھے بس عجیب تو میں ان کو اپنی طرف بلاتا تھا وہ بھاگتے تھے پلنگ یسے تم دعائی بس بڑھایا ان کے اندر میری پکار نے مگر کیا بھاگتے تھے بائنی اللہ دود اور بے شک میں نے ہر گاہ کے دعوت لی ان کو تاکہ کے بخشیت واسطے ان کے ایمان لے آئیں تو جالو ہم فی آزان ہم اللہ اکبر نمبر ایک یہ بھاگنے کی تشریح ہے کیسے بھاگے انہوں نے اپنی انگلیوں کو کانوں کے اندر کر دیا ہاں ایسے دبا دیا ہے. کہ میری بات ہی نہ سنے کر دیا انہوں نے اپنے انگلوں کو کانوں کے اندر وسطیا باہوں اور اپنے کپڑوں کو اپنے بدنوں پہ لپیٹ دیا اپنے بدنوں کو بالکل ڈھانپ دیا بس تک شوشیا باہوں اور اپنے کپڑے اپنے اوپر کیا کر دیے لپیٹ دیے کہ شکل بھی نہ دیکھوں یعنی نبی کی شکل بھی نہ دیکھ بھائی جب ذہن میں یہ آ جائے کہ سو سور کا ایک کی شکل دیکھیں گے کپڑے لپیٹ جو شکل ہے کتنی نمبر تین اور ڈٹے رہے کو سرو کوفر پہ ڈٹے رہے اسرار کیا واسط برو متکبر بنے رہے نمبر چار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 وہ دعوت کے بھی تین طریقے ہوتے ہیں ایک خطاب عام دوسرا خطاب خاص میں نے خطاب عام بھی کیا جیسے میں خطاب عام کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا الانیہ خطاب عام کر رہا ہوں یہ بھی ایک دعوت ہے دوسرا خطاب خاص ہے کہ ایک آدمی کو پکڑ کے علیحدہ میں سمجھاؤں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 کہ آپ مجھے علیحدہ کر کے کان میں بات کر رہے ہیں اس کی تعبیروں بعض بالکل یہ تو ہے تعبیر میں نے کہا تیری داڑھی چھوٹی ہے پوری مشت نہیں ہے یہی تیرے کان میں بات یہ ہے کہ داڑھی کو فکر رکھو پورا رکھو مشت رکھو وہ ہنس پہ اچھا ٹھیک ہے تو عمل بھی ہو جاتا ہے اس پہ دیکھو جی میرے عظیز تعمیم کیفیات لکھو سمہ انی دا تم جہارا देवی, देवی, देवی, देवی. پھر بے شک میں نے دعوت دی ان کو بلند آواز سے یہ خطاب عام لکھو تعمیم کیفیات ہے پھر بے شک میں نے دعوت دی ان کو بلند آواز سے کتاب عام سم ان عالند اسرارہ ادھر لکھو خطاب خاص اور خطاب خاص کے دو طریقے پھر بے شک میں نے خطاب خاص کے اندر اللہ نیا کہا ان کو وہ اثرات تو یہ خطاب خاص کا کتنا طریقہ دوسرا طریقہ کہ پوشیدہ کیا میں انہوں نے واسطے انہیں پھر پوشیدہ کرنا چپ کے کے کہا کہ دوسرا نہ سنیں کان کے اندر پکل تست ربا یہ مضمون ہے دعوت کا بس کہا میں نے وہ میاں استقار کرو اپنے رابط سے معافی مانگو شرف سے ان کان کا نا اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں تمہارے گناہ بخش دے گے اور تمہارے اندر جو بارش نہیں ہوئی نا کہا کہ بارش کا بھی کرم فرمائیں گے یورسلیما علیہ کو مدرارا یہ سمرہ دنیا بھی بھیجیں گے بارش کو تمہارے اوپر خوب برسنے والی بھئی آسمان برستا ہے یا بارش برستی ہے یہاں سماؤ بانے بارش کر لیجیے حماسے والا کہتا ہے کہ ذرا ذالا سماؤ بے عرض قوم جب نازل ہوتا ہے آسمان زمین قوم ہے بارش نازل ہوتی ہے یہ اہل جہریت بھی سوا کا من بارش کرتے ہیں بھیجے گا بارش کو تمہارے اوپر خوب برسنے والی مدرا اس مبال کا کسی ہے بھائی جم بھی امبار اور ترقی دے گا تم کو ساتھ مالوں کے اولاد کے کرے گا واسطے تمہارے باپ اور کرے گا واسطے تمہارے کیا جی نہرے حضرت امام جا پر ساد رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اس نے عرض کیا حضرت ہمارے علاقے میں کہا کہ بارش نہیں ہوتی پر میں استف کیا کروں کیا کیا کرو استفار ایک دو دن کے بعد دوسرا آدمی آیا اس نے کہا حضرت میرا مال تلف ہو گیا ہے میرا مال چوری ہو گئی نقصان ہو گیا کوئی وظیفہ بتاؤ پر میں استفار کروں اس کے بعد ایک دو دن کے بعد اور آدمی آیا اس نے کہا حضرت میری اولاد نہیں دعا کرو اور وظیفہ بھی بتاؤ بیٹے ہو جائیں فرمائش استغفار کرو اس کے بعد ایک اور آدمی آیا اس نے آ کے کیا حضرت میرے باغ میں کوئی نقصان ہو گیا ہے کیڑا لگ گیا ہے کوئی وظیفہ بتاؤ فرمائش استغفار کرو خلیفہ نے عرق کیا جی آئیں حضرت جو ہی آدمی آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں استغبار کو پر میں, میں تھوڑا کہتا ہوں قرآن کہتا ہے کیا اب دیکھو غور کرو اس تک پھر وہ ربا کم ہے نہیں اس کے نتائج کیا ہے یور سلی استال ہے تو بجرا رہا استغبار سے کیا ہو گئی جی بارش بھائی یم دے تو کمبے امبال استغبار کے ساتھ کیا مل گیا مال مل گیا بیٹے مل گئے باغات بھی مل گئے. تو حضر حضر حضر بے بے تھوڑا کہہ دوں قرآن کہتا ہے کہ اس تہوار کو سب چیزیں مل جائیں گی تبلیغ ارے میاں تمہیں کیا ہو گیا ہے میں اللہ کی طرف پکارتا ہوں تم بدھو کی طرح بھاگتے ہوں خدا کے متعلق تمہیں اعتقاد نہیں اچھا تبھی کیا ہو گیا تم کو کہ نئی اعتقاد رکھتے تم لا ترجون لا ترجونا دون لاتا اعتقاد رکھتے تم واسطے اللہ کی عظمت خدا کی عظمت کے قیل بناؤ قد خالہ کا تم اتوارا دلیل ان اپنے لفظوں میں دیکھو حالانکہ تاکہ پیدا کیا اللہ نے تم کو طرح طرح سے اور طرح طرح سے پیدا کیا ہی نہیں لطف تھے الکا بنے مغا بنے ہڈیائی سارا کچھ یہ تھی دلیل انکوسی اب آگے دلیل افاقی آئی کیا نہیں دیکھتے تم کیسے پیدا کیا اللہ نے سات آسمانوں کو تاہ بتا میں جال ال کام اور ان کے اندر چاند کو کیا بنا دیا جی دی؟ ہاں چاندنا بنا دیا نور کا من چاندنا کہ اس کی روشنی تیز نہیں ڈبل اس देवल्य। کی روشنی تیز ہے جی ان کے اندر چاندنا اور بنایا سورج کو چراغ چمکتا ہوا واللہ امبا تک مینال ارجن باتا پہلے دلیل انفوسی تھی پھر کیا یہ دلیل آپا کی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 کالا لوہ رب ان شکایت انا قوم پیش خدا شکایت اناد قوم پیش خدا اے اللہ میری قوم اناد زد میں آ گئی ہے اللہ کو پکار رہے کالا لو ارض کیا لوہ نے اے میرے پروردگار ان ہم لکھ لو تابعین کا اناج اول نو علیہ السلام کی قوم میں کچھ تابعین تھے کچھ کیا تھے جی متبعین مطبوعین تو سردار ہوئے نا سردار ہوئے لیڈر ہوئے بڑے بڑے سمجھے جی اب پہلے تابعین کی بات کریں گے عوام کی اس کے بعد کس کی بات آئے گی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 یہ مطبوئن کا علاج ہے نمبر دو اور کہنے لگے وہ سردار عوام کو ارے میاں نہ چھوڑنا تم اپنے کو جو ماب ہم نے بنایا ہے نا بت وغیرہ ان کو نہیں چھوڑنا اور خاص کر پنج تن پاک کو نہیں چھوڑنا اور بتوں کو بھی نہیں چھوڑنا اور خاص کر اور میاں پنچ پاک کو نہیں چھوڑنا اور نہ چھوڑنا تم حضرت بدھ کو بلا سوا اور نہ سوا کو دو اور نہ یبوس کو تین اور نہ یو کو چار اور نہ کس کو نہ وہ پنچن پاک ہے یا نہیں باقی ماں بوجھوں کو بھی نہ چھوڑو خاص طور پنچن پاک کو نہیں چھوڑنا ورنہ تباہ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 اب ہم جو بندی بھی بہت پرست بنتے جا رہے ہیں ہمارے جمعیت کے لوگ ہیں تو مفتی محبوب صاحب کا فوٹو مولانا فضر الرّحمن کا فوٹو حضرت درخواستی کا فوٹو گھروں میں رکھتے ہیں برکت کے لیے کوئی سید شاہ بخاری کے فوٹو رکھتے ہیں اور اپنے جو ہے صاحب صاحبہ مولانا حق نواز شہید کا فوٹو وہ رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہم انہیں کیوں رکھتے ہیں کیوں بہت پرت بن گئے ہیں کیا جو بندیت یہی سکھاتی ہے توحید یہی سکھاتی ہے یہی کرو میرے والد تھے حضرت درخواست رحمتہ اللہ علیہ روحانی والد تھے حضرت درخواست فوت ہوئے اور ایک جلسہ کیا گیا ان کی یاد کے اندر تو بعض بیوقوفوں نے ایسے کیا وہاں جلسے کے دوران ایک جگہ حضرت درخواستی کا بڑا فوٹو لگا دیا ایسے اتنا کسی مال میں کوئی نہ ہوئی جو مولوی بھی آتا تقریر کے لیے چلا جاتا میں یار میں نے دیکھا یارت کا فوٹو کھڑا ہوا ہے حضرت ڈنڈے مارتے تھے اپنی زندگی کے اندر فوٹو والوں کو کہتے یہ کیوں کھڑا ہوا ہے میں چلا گیا تھا میں نے کہا حضرت <سؤال> <سؤ فوٹو کو خطاب کیا فوٹو کو میں نے کہا حضرت آپ بالکل مخالف تھے فوٹو پہ آپ تو صاحب استقامت تھے انہوں نے آپ کی روح کو تکلیف پہنچائی ہے آپ کا فوٹو گرا کے میں پھاٹتا ہوں ادھر لے گئے ٹکڑے ٹکڑے کر گیا بالکل ٹکڑے گیا ختم کر دیا اب میرا نام کوئی لے بھی نہیں سکتا تھا کہ حضرت کے بیٹے جتنے شاگرد ہیں سارے میرے کی ہوئی تو ایسے کیا کرو میں تو کہتا ہوں کہ جہاں فوٹو کھینچے لڑو پٹائی کرو ان کی والے کے اندر میرے شاگرد پڑھتے تھے اور وہاں ایک جگہ مجلس ہوئی کی رات کی رات کہتے ہیں نا وہاں فوٹو کھینچ رہتے تو ایک دو میرے شاگرد تھے دو چار مجاہدین کو پکڑ لیا لڑ پڑے ان کے ساتھ خوب <laughs> <laughs> انہیں پولیس منگوائیے بھاگ گئے لیکن فوٹو رہ گئے اور صبح کو مول فیاض صاحب نے بلایا اور شکر میرے دوست حضرت مولانا سرفراز گان صاحب رحمتہ اللہ علیہ پڑھنے گئے دورہ حدیث مول فیاد है ہم کا بھتیج حضرت کا اس نے بلایا कर کیوں کر رہے تو ہے رات ہاں تم یہ بن گئے ہو تو وہ جاہد بن گئے ہو پلان کو بن گئے انہوں نے کہا بھائی حضرت بات یہ ہے آپ مولانا منظور صاحب کو جانتے ہو کرو تو دوست ان کا آڈر ہے ہمیں کہ جہاں یہ کام ہو وہاں لڑ پڑتے صاحب آج پڑے کہہ رہے وہ اس کا آرڈر بڑا سر میں تو یہ کہہ رہا تھا بالکل لڑو پڑی کر دو اب دیکھو جی وہ پنج تن پاک تھے بزرگ تھے ان کے فوٹو بنائے انہوں نے آج کل تم کاغذ پہ بناتے ہو کیسے بناتے تھے پتھروں پہ بناتے تھے اور پوجا کرتے تھے حوالہ لکھو جی انبن عباس عسم رجالم صالحین من قوم نو صالحین تھے یہ انبن عباس اسماء رجالم صالحین من قوم نو علیہ السلام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 وہ گمراہ کر رہے ہیں گمراہ وقد کسیرہ اور تحقیر گمراہ کیا ان مطبوعین نے بہت سے لوگوں کو یہ پن تن کا نام لے کے یہ غلط تدبیریں کر کے ولا تذ ظالمین اے اللہ نہ بڑھا تو ظالموں کے اندر مگر گمراہی ہو حضرت بڑے ناراض ہو گئے ساڑھے نو سو سال میں ان کو سمجھاتا رہا ہوں آپ کچھ نہیں سمجھتے تو اے اللہ نہیں سمجھتے تو ان کی کچھ گمراہی بڑھا تاکہ عذاب ان پہ کیا آ جائے اور زیادہ آ جائے. کیا آ جائے زیادہ مستحق عذاب ہو جائیں اور نہ بڑھا ظالموں کے اندر مدد گمراہی ہو آخر عذاب آیا کون سا عذاب آیا جی وہ یہی عذاب آیا جو ہمارے اوپر آیا ہے کون سیب آیا اپنے گناہوں کے غرق کیے گئے انجام میں انجام شہید بس سبب اپنے گناہوں کے غرق کیے گئے انجام دنیا پود خرو نارا انجام کیا وہ ابھی جو نار کے اندر ہیں یہ انجام ہے تو قیامت کے بعد جائیں گے نا دو رقم پل یا جدو پس نہ پایا انہوں نے واپس اپنی سب اللہ کے کوئی مدد و کال علوہ ربے تتیمہ دعا ہے جو دعا کر رہے تھے نا قوم کے لیے بد دعا اس کا تتیمہ کہا لو نے اے میرے رب نہ چھوڑوں پر زمین کے کافروں میں سے کوئی باشندہ یہ لفظ ہے جی دیار دیار کا معنی صاحب دار یعنی باشندہ کہ بعض مالی صاحبان یہ جلدی جلدی سے اس کا معنی غلط کر دیتے ہیں وہ دیار ہے لفظ دیار نہیں کیا وہ دیار سمجھ کے کیا کر دیتے ہیں کوئی گھر بھی باقی نہ رہے حالانکہ یہ دیار نہیں کیا ہے دیار, یہ کر صاحب ان انہ کا انتظار ہم اس لیے کہ بے شب تو نے اگر چھوڑا نا ان کو تو گمراہ کر دیں گے تیرے بندوں کو آمد. یہ اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خود پہلے فرما دیا نوح علیہ السلام کو کہ لئی یو میں نہ مین قوم کا الا من کا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 ربے کو پھیر والے والے دیا یہ دعا خیر عام ہے دعا خیر کی مانگ رہے ہیں لیکن عام اہل بخش واسطے میرے میرے ماں باپ کے لیے والاخلا بیت یا مومنا میرے اہل بیت مومن کے لیے واسطے اس کے جو داخل ہے میرے گھر میں مومن بن کے یہ مومن کی کیوں قید لگی اہل بیت کے لیے کون نکل گئے تھے کنان اور اس کی ماں ہاں وہ بھی کافرات کیا کی چاہیے اگے حوالے المؤمنین عام مومنین مومنات ولات الذی zalimin اور نہ پڑا تو ظالم کے اندر مگر کیا تباہی اور بربادی shaheedislam.com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 یا صاحب الجمال سید البشر من شہید اسلام ڈاٹ کام